من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہزین يستحبون الحیات الدنیا علی الاخرہ ویسدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولائکا فی غلال بائیم وما ارسلنا من رسول اللہ بلسان قومی ہی بیبین لہم ویغل من یشاء ویہدی من یشاء وہوالعزیز الحقیب صدق اللہ و کل سبق کے آخر میں بات ہو رہی تھی دنیا داری سے متعلق جو دنیا داری اسلام میں مضمون ہے دنیا داری کہہ تو کس کو ہیں کہ جو اللہ علیہ کے رسول کے حقوق کی ادائیگی میں رکاوٹ بنے وہ دنیا داری ہے جو مضمون ہے اور اگر اللہ علیہ کے رسول کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کاروبار کوئی دفتی نظام رکاوٹ نہیں بنتا تو وہ دنیا داری نہیں ہے وہ محمود ہے ان کافروں کی ایک بات کا ذکر ہوا کہ الزی وصد الحیات دنیا الخرہ کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی کو محبوب سمجھتے ہیں آخرت کے مقابلے میں اس لیے پھر ان کا اوڑھنا پچھوڑنا صبح و شام دنیا ہی کی محنت اور کوشش میں لگا ہوا ہے دوسری کافروں کی صفت بیان کی ہوئے عن سبیل اللہ اور یہ لوگ اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکتے ہیں یعنی خود بھی نیکی کی طرف نہیں ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کو بھی نیکی والے راستے اسلام کے راستے سے روکتے رہیں جیسے مشرقی نے مکہ کا طریقہ تھا کہ پریشر بھی ڈالتے تھے مارتے بھی تھے جو لوگ مسلمان ہونا چاہیں یا باہر سے کوئی مسافر آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تو ان کو راستہ ہی نہیں بتاتے تھے اور پتہ چل جائے کہ آپ کی زیارت کے لیے آ رہا تھے. پھر اس کو اور مارتے تھے باقاعدہ ناکے لگائے ہوئے تھے مکہ کے باہر وہ لوگ مکہ میں داخل ہوتے تھے ان سے پوچھتے تھے کیوں آ رہے ہو کیا کام ہے تو یہ سارا ویسود نان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے روکنے والی بات ہے مزید یہ کہ جب آپ صلی, صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں ساتھ، کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا یہ یسدونان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے روکنے والی بات ہے پہلی بات کافروں کی بتائی کہ دنیا کی زندگی کو محبوب سمجھتے ہیں دوسری بات بتائی وہ سدون عان سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے روکتے ہیں تیسری بات بتائی وہ یب ہو نہا یہ کافر لوگ اسلام میں اعتراض تلاش کرتے ہیں تجیح تلاش کرتے ہیں اور پھر اس میں تعویلیں اور ہیلیں نقطے نکالتے ہیں تاکہ اس طریقے سے مسلمانوں کو اسلام سے دور کیا جائے جیسے ابھی آپ کی حالیہ عید الاضحیٰ گزری ہے اس عید الاضحیٰ کے اوپر بھی مستشرقین نے یعنی کفار نے بڑے عجیب عجیب اعتراضات لگائے ہوئے ہیں یہ اتنا زیادہ جانور ختم کرتے ہیں تو نسل کشی ہو جاتی ہے تو اتنا زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں تو پھر غریبوں کو دے دیے جائے یا گند ہو جاتا ہے یوں اس طریقے سے راستے کے اسلامی راستے کے اوپر جو بھی اور اسلامی حکم ہیں ان کے اوپر یہ کافر لوگ اعتراض نکالتے ہیں اور جو اسلامی حکم ہو اس کے اوپر عمل کرنے والوں کے اوپر پھر استحصال کرتے ہیں خود اسلامی حکم میں تجید تلاش کرتے ہیں اور جو اس کے اوپر عمل کرنے والے ہوں اس کے اوپر استحصال کرتے ہیں یب ہونا وجہ کیونکہ براہ راست اسلام سے روکنا مسلمان کو مشکل ہو جاتا ہے تو پھر اعتراضات کر کے اسلام کے اوپر یوں اس طرح کے نقطے اور اعتراضات نکال کے اسلام سے دور کرنا اس مسلمان کو آسان ہوتا ہے جو مسلمان کے اسلامی تعلیم سے تھوڑا دور ہوتا ہے جیسے وہ مستشرقین کے اعتراضات سنتے ہیں تو فوراً متاثر ہو جاتے ہیں کہ ہاں ایسی بات ہے باقی جو حکم بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہے اس حکم میں ہر حال میں اچھی حکمتیں ہیں ہم بعض دفعہ بعض حکمتوں سے واقف ہو سکتے ہیں بعض دفعہ نہیں ہو سکتے ہیں اللہ سے زیادہ حکیم کوئی نہیں ہے مہربان کوئی نہیں ہے جو حکم اللہ کا ہے اس کے اوپر پابندی سے عمل کرنا چاہیے اس میں خیر خیر ہے لوگوں کا اعتراض وغیرہ اس طریقے سے ایک انسان ہے وہ تو ایک ناقص چیز ہے گند ہے وہ اس کی کیا عقل ہو سکتی ہے کیا اس کی سوچ ہو سکتی ہے اللہ کے حکام کے مقابلے میں کہ گندی چیز کی باتوں کو لوگ ترجیح دے دیتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مقابلے میں دیکھو نا جی ادھر سے تو قرآن مجید کی لعنت بھیج رہا ہے یہود نصارہ پر مسلمان بھی یہی نعرے تکبیر لگاتے ہیں اور یہود نصارہ کی لعنت بھیجتے ہیں پھر ان کی تجاویز پر ان کی پالیسیوں پر عمل کرنے کے لحاظ سے ان کی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں اور قرآن حکم حدیث کی باتوں کو اسے پچھ ڈال دیتے ہیں یہ غلط بات ہے انسان تھوڑا سا سوچے کہ جو قادر مطلع خالق اور مالک و رازق ذات ہے اس سے زیادہ حکیم نہیں اس سے زیادہ کوئی پاک ساتھ نہیں اس سے زیادہ کوئی مہربان نہیں تو ہم مسلمان اپنے خالق اور اپنے پیغمبر کی بات کو ماننے کے بجائے ان ایسے لوگوں کی باتوں کو مان رہے ہیں کہ جو بندے لوگ ہیں اخلاق کے لحاظ سے عقیدہ کے لحاظ سے نسل کے لحاظ سے ہر پالیسی کے لحاظ سے وہ ہر شعبے میں مسلمان کے خلاف دشمنی کے لیے اس کا ایک ہی ای پرگرام ہے اور ہم ان کی باتیں تماننے بھی لگے یا بھونہا اے وجہ بتایا کہ کافر لوگ اسلامی احکام میں اعتراضات نکالتے ہیں اولائے کفیر والعالم باہید یہ لوگ دون کی گمراہی میں ہیں دون کی گمراہی استعارہ ہے کہ جیسی کوئی شخص بہت دور چلا جائے تو اس کو واپس لانے میں زیادہ وقت خرچ ہوگا بجائے اس کے جو قریب ہی ہو تو اس کو بنا جلدی سے بلا لیتا ہے جو بندے اسلام میں اعتراض نکالتے ہیں یا دوسروں کو اسلامی راستے سے روکتے ہیں یہ ڈبل گناہ کر رہے ہیں جس کو قرآن مجید نے بارویں پارے میں بیان کیا ہے کہ ان کے لیے دوگنا عذاب ہے دوگنا عذاب اس لیے کہ ایک تو وہ خود کافر ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی غلط کام اور غلط راستے کی طرف لے کے جاتے ہیں اس لیے دور عذاب ہے اپنے کفر کا بھی اور دوسروں کو کفر کی طرف لانے کا یہاں پر بھی ہے کہ جنب یہ جنب دوسروں کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں اسلام میں اعتراض نکالتے ہیں تو یہ دور کی گمراہی میں ہیں ان کو واپس جانا صرات مستقیم کے اوپر مشکل ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو ابھی دور نہیں ہیں اتنے گمراہی میں وہ مار صلاح بل رسومن اللہ بلسین الحم کو معیشہ و یہدیم عیشہ وہ ولازی الحکیم اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر یہ کہ اسی قوم کی زبان میں زبان والا پیغمبر بھیجا ہے. یعنی جس قوم کی طرف جو پیغمبر بھیجا ہے وہ اسی زبان والا پیغمبر اسی قوم کی جو زبان تھی یہ ملوم تاکہ ان کے لیے سمجھانا آسان ہو وہ لوگ وہی زبان والے وہ پیغمبر بھی وہی زبان والا تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یہ اس وقت عرب کے اول مخاطب تھے تو آپ کی زبان عربی ہے وہاب تفسیر مظہری نے ایک روایت کری ہے کہ اصلا تمام آسمانی کتب وہ ساری عربی زبان میں ہائے وہ حضرت السلام پہ نازل ہوئی عیصی علیہ السلام پہ نازل ہوئی یا داود علیہ السلام پر یا سو کے لگ بھگ چھوٹی کتابیں نازل ہوئیں جس میں حضرت شعیب عشیشیں ابراہیم وغیرہ یہ ایک سو چار کتابیں کل آسمانی ہیں چار بڑی کتابیں ہیں اور سو چھوٹی کتابیں ہیں یہ ساری کی ساری کتابیں اصلاً ان کی لغت و عربی ہے لیکن جس وقت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے دنیا میں تو جو پیغمبر جس زبان والا ہوتا تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے وہ عربی زبان کا ترجمہ کر کے ان کے سامنے اس زبان کو وہ کتاب نازک کی ہے جب موسل علیہ السلام پر مثلا کتاب تو ریت ہوئی یہ عبرانی زبان ہے، تو وہ کتاب تو رہت ہے عربی میں اللہ کے ہاں. ترجمہ کر کے پیش کیا یہی تمام زبانوں کی مثال ہے پرما مار رسول اللہ بلسان قوم ہم نے آپ سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر یہ کہ جس قوم کی طرف جو پیغمبر بھیجا ہے وہ اس قوم کا ہم زبان ہوتا تو بہت ساری باتیں سمجھنے سمجھانے کے اعتبار سے پھر آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ محاوروں سے عرب واقف ہوتے ہیں اور جب آپ کا دور آیا مکہ مکرمہ میں تو اس وقت فضاحت و بلاغت کے لحاظ سے مکے والے لوگ عروج پر تھے بڑے بڑے, بڑے قصائ دیتے تھے لوگ کوئی دروازوں پہ دستک دیتے تھا تو اپنا کام اشعار میں بتاتے تھا اور واپسی وہ جو دروازے کے اندر کوئی بندہ آتا تھا اس دستک دینے والے کے اشعار میں جو سمجھتا تھا باپ تو جواب بھی فلبدی اشعار میں دیتا تھا اس وقت فصاحت و بلاغت کا اتنا عروج تھا مکی زندگی میں جب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو آپ پر اللہ نے کتاب ایسے نازل کی جو فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اپنی مثال یہ خود تھی اسی وجہ سے تو مکہ مکرمہ کے جو صبح معلقات وہ لٹکے ہوئے تھے بیت اللہ شریف کی دیواروں کے اوپر آپ نے فرمایا ان نعتینہ کل کوسر والی سورت لکھ کر بیت اللہ شریف کے ساتھ لٹکا دو جیسے صحابی نے ہی تو ساتھ فسائد جو بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ اپنی فساحت و بلاغت کا اعلان کر رہے تھے ان لوگوں نے اپنے کسی اتار لیے تھے ان نعتینہ کل کوسر سورت کو دیکھ کر اور ساتھ لکھ دیا چٹ پہ لکھ دیا مہاجا کلام البشر یہ انسانی کلام نہیں معلوم ہوتا کیونکہ فصاحت و بلاغت تو ہم ہیں یہ خزاحت و بلاغت سے بہت اونچی کلام ہے تو اس وقت جب مکی دور میں بہت زیادہ و بلاغت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی زبان میں کتاب عطا کی گئی ہے آپ بھی عرب تھے جس قوم سے آپ پہلے گویا کہ واضح نصیحت کا ہیں وہ بھی عرب تھے بہت ساری باتیں تو اہل زبان سمجھ جاتے تھے لیکن پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی ضرورت تھی بغیر معلم کے کوئی اس قرآن کو نہیں سمجھ سکتا اور <عوض> جس نے سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ سیلے راستے کے ونیر ونیر بجائے الٹے راستے کے اوپر چلا گیا میں بہت دبا بتا چکا ہوں کہ عدی بن حاتم یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں عدی رضی اللہ تعالیٰ یہ بھاگ گئے تھے ختم مکہ کے موقع پر پھر بعد میں ایک ترتیب کے ساتھ مدینہ طیبہ میں آئے مسلمان ہو گئے یہی رہنے لگ گئے آپ نے حیرت عدی کو کئی نصیحتیں کی ہیں وہ جو اتنا امن پیدا ہو جائے گا کہ وہاں فلانے علاقے سے عورت چلے گی مکہ کا تاف کرے گی کوئی اس کو تکلیف یہ سب حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ ان روایات کو نقل کرنے والے ہیں حضرت عدی نے اپنے سرانے کے نیچے دو دھاگے رکھے ہوئے تھے ایک سفید دھادا اور ایک سیاہ دھاگا اور روزے میں کھاتے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ جب تک سفید اور کالے دھاگے میں امتیاز نہیں ہوگا تو اس وقت تک کھاتے رہنا جائز ہے جب سفید اور کالے دھاگے میں فرق نظر آنے لگے گا تو روزہ بند کر دیں گے صحابہ کرام نے ان کو بتایا کہ ایسی بات نہیں ہے چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شکایت ہوئی کہ حضرت عادی رضی اللہ علیہ وسلموں نے اپنے سرانے کے نیچے دو دھاگے رکھے ہوئے ہیں اور یوں یہ روزے میں دیر تک کھاتے رہتے ہیں اور جب دھاگے میں امتیاز معلوم ہوتا ہے یہ سفید تعالیٰ پھر روزہ بند کرتے ہیں آپ نے آدھی کو بلایا کہ آپ جو کیا کر رہے ہو اس طریقے سے جدا نہ ہو جائے تو میں نے سفید اور کالا دھاگا دھونا رکھے ہوئے جب امتیاز ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا آدی یہ سفید سے مراد صبح سادے کالے دھاگے سے مراد صبح یہ جب سمجھا تو غلطی لگ گئی تو آج ہم کیسے قرآن مجید کو بغیر معلم کے سمجھ اور سیکھ سکتے ہیں تو فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اسی کے ہم زبان بھیجا ہے اور جو حدیت پہ چاہے اللہ حدیت دیتا ہے جو دور بھاگتے ہیں اللہ ان کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے اللہ سمع نصیب ہو